و رحت اللہ و رحمۃ الحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ بادشاہ اور باقی تمام سامعین برادر سب کو شموسن سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر 298 سو اور ہے دو سو اٹھانوے مجموعی درست ہے چھ جو ہے دعائیں صوفیہ کا درخت نمبر چھ چھٹا درخت سے ہاں جی اس میں کل آپ کو بتایا تھا دعائے صوفیہ کے مقدمات سے نکل کر پہلا پہلے پیر پراب پہلی جو دو اللہ سے جو منگا ہے اس عبارت کی توضیع ہے اللہ حمنِ سلوکار رحمتا من آئین دگار تہدی بہ قلوی اللہ ہمین اَ اللہ اللہ پرور دگار بے شک میں تجھ سے تیرے پاس سے کیسی رحمت کا طلبگار ہوں ہاں جی میرا سوال کرتا ہوں کہ اس رحمت کے اس رحمت کی برکت اور وسیلے سے تو میرے دل کو ہدایت دے تو میرے دل کو ہدایت فرما ہاں تو یہ تجمہ بنداخندر توزع کے ساتھ کے اسی بات کا تجرمہ جو ہے غیر خوشی عالم صاحب نے تجمہ کیا پرورزگارہ بے شک میں تجھ سے تیرے پاس جو رحمت ہے مانگتا ہوں جس سے میرے دل کو ہدایت ملے ہاں تو اس تجمے میں جو ہے سید خورشید عالم صاحب نے تحدی کے فائل خود قلب کو قرار دیا جس سے میرے دل کو ہدایت ملے تجمہ کے جب کہ کا فائل ضمیر انت مستل ہے جو اللہ کی طرف پڑتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تو میرے دل کو ہدایت کرے ہاں یہ مانا زیادہ دور سے اور ہدایت دینے والے خن اللہ ہی ہے رحمت اللہ ہدایت کا وصلہ اور قلبی بھی یہاں مفل بح تحدی ہے نہ کہ فعال تحدی تو بنداخ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ نسبتاً زیادہ واضح تر ترجمہ ہے اب اس دعائیں صفیہ کے اندر جو ہے لفظ قلبی اللہ میرے دل کو ہدایت فرما بھائی اللہ تعالیٰ سے اس دعائیں صفیہ میں سہار کے وقت جو دعا مانگا ہے وہ اللہ سے دل کے ہدایت مانگا ہے اللہ کے رحمت کو وسیلہ قرار دے کر دل کے لیے اللہ سے ہدایت مانگا کہ اللہ تو اس رحمت کے برکت سے میرے دل کو میرے قلب کو ہدایت عطا فرمان لیا اب اس سب سے اس کہ کے ہمیں توضیح ضروری سمجھتا ہوں کہ قلب کے لیے سب سے پہلے دل کے لیے ہدایت کو مانگا اس کی اہمیت کے بارے میں اور ساتھ ہی قلب کے اقسام ان پر تھوڑا سا عمل کو توضیع قرآن کے نوشنی میں دے دوں گا تو ازین کرمیا آج کی, کی آج سے تو شروع یہ ہے کہ یعنی دعا صفیہ کے پہلے پیراگراف میں اللہ کو رحمتہ تاہدہ کلبی پہلے پیراگراف میں جو ہے اللہ تعالی سے قلب کے ہدایت مانگے یعنی دل کے ہدایت مانگے اس لیے قلب کے موضوع پر قلبی یعنی میرے دل کو ہدایت دے معنی ہے تو اس لیے قلب کے موضوع پر کچھ آرائز جو ہے پیش کرنا چاہوں گا کہ قلب کی ہدایت کا سوال اس دعا میں سب سے پہلے کیوں کیوں کیا اللہ تعالیٰ سے اور قلب کی ہدایت و تہارت کتنی ضروری اور اہم ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہاں جیسے سب سے پہلے قلب جو ہے لغت میں کیا معنی ہے اللہ ما اللہ اللہ تو میرے دل کو میرے قلب کو ہدایت فرما تو قلب سے یہاں پر لغت کے عربی ڈکشنری کے لحاظ سے لغت کے لحاظ سے کیونکہ عربی لباس کیا معنی ہے فرماتے ہیں قلب کی معنی جو ہے تبدیلی یہ بھی کہ عکش ہاں کسی چیز کا آغاز جو ہے اس میں بھی ہے چیزیں لوپال لسن لو پار پہ لسن قلب بالتے ولاٹ کو بھی قلب کھیلتے ہیں اور دل جس ہم دل بولتے ہیں وہ جو میں اس کے لیے بھی قلب ہے دماغ کو بھی جو سوچنے کے اس کا مقام ہے اور عقل باطن ان سب کے معنی میں ہے عقل کے لغت میں یہ سارے معنی کے تبدیلی آکاش دل دماغ عقل باطن ان سب معنی کیا اور قلب کی جمع جو ہے قلوب ہیں ہاں جی طلب کی جمع قلوب ہیں یہاں اس دعا میں قلب سے مراد جو ہے دل دماغ عقل اور باطن یہ سب مراد ہے اماں تبدلی اور عقص کا معنی یہاں صحیح نہیں ہے باقی جو ہے دل, دل اللہ میرے دل کو اہداف دے میرے دماغ کو صحیح فکر کے راستے میں رہنمائی کرے میرے عقل کو میرے باطن کو اہداعت دے یہ سب معنی جو عقل کے یہاں لیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سب مانی انسان کے قوئی فکریہ سے تعلق رکھتے ہیں دل بھی دماغ بھی عقل بھی اور باتین یہ سب جو انسان کے قوئی فکریہ سے تعلق رکھتے ہیں سوچ سے تعلق رکھتے ہیں فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور قوی فکریہ جو کہ آپ کے جو ہے امور کے بارے میں مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں قوی فکریہ کو ہدایت ہو جائے تو نیت پاک ہوں گے ہاں جی آپ کے جب سوچیں گے ہی صحیح سوچیں گے آپ کو خبئی فکریہ کو ہدایت ہو گیا تو صحیح سوچیں گے ہمیشہ ہاں جی ہمیشہ مثبت سوچیں گے جب ہمیشہ مثبت اور صحیح سوچیں گے تو آزا و جوارے کو بھی وہاں سے جو حکم ملے گا وہ بھی صحیح ملے گا ہاں جی لہٰذا اور لہٰذا آزاد و جوارے سب صحیح راستے پہ کمزن رہیں گے اس لیے یہاں جو ہے عاخل کے لیے اللہ تعالیٰ سے قلب کے لہداظ مانگا تو کو فکرہ کو ہاں جی ہو جائے تو نیت پاک ہوں گے اور نیت پاک ہوں گے تو عمل صالح انسان سے شادر ہوں گے ہمیشہ عمل نیت جب ہمیشہ انسان کا صواف ہے نیت ہمیشہ پاک ہے ہاں جی نیت تو انسان ہمیشہ سیدھے راستے میں سوچتے ہیں مثبت چیزیں سوچتے ہیں ہاں جی انسان اور تمام انسانوں کی فلاح کے لیے سوچتے ہیں کبھی بھی وہ غلط نہیں سوچتے اس لئے قلب کی ہدایت یعنی قلب کا راہ راست انسان کے قلب یعنی دل ہیں جی اور دماغ یہ سب چیزیں ہیں تو قلب کی ہدایت یعنی قلب کا راہ راس پر جی ہونے سے ہونے سے جو ہے مطلب دل و دماغ عاقل و باطن سب کے ہدایت مراد ہے اللہ سے جب دعا کریں اللہ میرے دل کو راہ راس پر لگا دے میرے قلب کو راہنم کرے قلب کے رہنما کرے رہنمائی کرے اس سے یہ کہ دل و دماغ عقل باطن سب کے ہدایت میرے ان سب کے رہنمائی کرے اللہ تعالیٰ سے ان سب کی ہدایت کا بندہ تعلیف ہونا چاہیے ہمیں بھی جب قلب پاک اور ہدایت کے راستے پر ہوں گے ہاں جی تو باقی تمام اعضاء و جوارے تو قلب اور دل و دماغ کتابیں ہیں وہاں سے جو حکم ملتا ہے آج کے آپ کے ہاتھ بھی اسی راستے میں چلتا ہے ہاں آپ کے دل و دماغ میں آپ کو اچھے کام کا حکم دے گا تو ہاتھ اچھے کام کی طرف حرکت کرے گا گناہ کی طرف حکم کرے گا تو گناہ کی طرف بڑھے گا ہاں جی آپ کے دل و دماغ آپ کے ہاتھ تو کسی کی مدد کے لیے حکم دے گا مدد کرے گا کسی کو مارنے کا حکم دے گا ہاتھ پہ مارنے کی طرف حرکت کرے گا اس طرح پاؤں پہ آ کر آپ کے دل و دماغ اچھے کام کی مسجد میں نماز کے جانے کا حکم کرے تو مسجد کی طرف حرکت کرے گا اگر دل و دماغ جو ہے وہ غلط راستے پر چل رہا ہے چوری ڈاکے کا حکم کرے تو پاؤں اس حرکت کرے گا لہٰذا ساری مرکز تو لے جہاں سے حکم ملتی ہے لہٰذا سب کو ہدایت ملے گا ہاں جی اگر کے جو ہے دل و دماغ سے صحیح ہے جب قلوب پاک ہو اور ہدایت کے راستے پر ہوں گے تو باقی تمام عذاب و جورے ہاں تو قلب و دل و دماغ کتابیں ہیں اس میں کوئی شخص بنے ہمیں سونے کا مارک درد نہیں تو سب کو ہدایت ملے گا تو باقی تمام اعضاء کو بھی ہدایت ملے گا کیونکہ تمام اعضاء کو حکم قلب سے ملتی ہے دل سے ملتی ہے دل دماغ سے ملتی ہے ہاں جی تو باقی اعضاء جو ہے اس کے کارکن اور معمور ہیں وہ اس کے ماتت ہیں وہ جو حکم کرے گا قلب دل دماغ جو حکم کرے گا اس کے طرف جو ہے اعضاء و جوارے حرکت کرتی ہے لہذا انسان کا قلب وہ اہم اور حساس مقام ہے قلب یعنی دل وہ اہم اور جو دماغ وہ فکریہ وہ اہم اور حساس مقام ہے کہ اگر یہ صحیح راہ ہے تو سارا جسم صحیح و سالم رہتا ہے اگر قلب میں فساد بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں فساد بگاڑ پیدا ہوگا چنانچہ اللہ کی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفی جس ابن عدم فرماتیں بے شک ابن آدم کے عدم کے اولادوں کے جسم میں لم ضرور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ لحت جب یہ گوشت کا حصہ یہ ٹکڑا یہ لوتھڑا صحیح سالم ہوگا ہاں جہیں پاک اور طئی ہوگا تو سلحت سائر جیسا جی تو سارا جسم صحیح سالم ہوگا سال جسم کو ہاں جہیں صحت و سلامتی ملیں گے سیدھے راستے پر ہوں گے وہی اذا فسد جب وہ گوشت کا لوتھڑا لو، لو، لو ہے اس میں فساد پیدا ہو جائے بگاڑ پیدا ہو جائے خرابی پیدا ہو جائے ہاں جی وہ غلط راستے پہ چلنے لگ جائے تو فسد سائر و جسدی تو وہ سارا جسم فساد اور بگاڑ کی طرف جائے گا اب وہ کون سے گوشت کا ٹکڑا ہے آپ نے جو ہے امت کو آگاہ کرتے ہو اے لوگ اعلیٰ اعلیٰ جو ہے آگاہ رہو تم سب اس بات سے خوب آگاہ رہو تمہیں پتہ ہونے چاہیے وہ گوشت کا لوسڑا کہ وہ صحیح رہے تو تمام اعضاء صحیح رہے وہ خراب اور بگاڑ پیدا تمام اعضاء خرابی کی طرف چلے جائیں غلط راستے پہ حرکت کرنے لگ جائیں تو وہ اعضا کون سے اعلیٰ القلب وہ اعضا وہ گوش کا لسڑا وہ گوشت کا ایسا قلب ہے جس کو وہ قلب کہتے ہیں تو جو ہے سادش کا تجمہ نے آپ کو اقسام بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرمائے بے شک امن آدم کے جسم میں گوش کا یہ ہے اگر یہ صحیح و سالم رہے تو پورا جسم صحیح و سالم رہے گا اگر اس میں فساد و بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں فساد و بگاڑ پیدا ہوا اگر ہے وہ غالب پیرما وہ گوشت کا لوتڑا قلب یعنی دل ہے تو اس حدیث سے مبارک سے بخوبی معلوم ہوتے ہیں کہ انسان کے قلب کا ہدایت یافتہ ہونا کتنا عام ہے چونکہ جو ہے اگر قلب و دل ہدایت پر نہ ہو تو سارے جسم میں گمرائی و فساد و بگڑ پیدا ہوا ہاں جی کہتے ہیں اور دل کے پاکی اور ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگنا ہاں جی حکمت تو یہ کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ سے دل کے پاکی کے لیے دل کے ہدایت کے لیے کیوں دعا مانگے کیونکہ اللہ کی پیارے نبی کس حدیث کی روشنی میں جو اگر ہمارے دل صحیح رہے گا دل ہدایت کے راستے پر رہے گا اللہ کے راستے پر رہے گا تو وہاں سے صحیح حکم آتا رہے گا اور انسان ایک سالی انسان کے عیشت سے معاشرے میں زندگی گزاریں گے اور کسی کے دل کے اندر فکر میں سوچ میں نیت میں فطور آ گیا ہاں دل فساد پیدا ہو گیا دل میں تو غلط سوچے گا غلط حکم کرے گا غلط راستے کی طرف لے جائیں گے اور سر انسان کے تمام آزاؤ جوارے میں بھی فساد پیدا ہوگا ریکارڈ پیدا ہوا تمام آزا و جوارے اس کا معمور ہے اس کے ملازم ہیں معخومی تو جل جو حکم کرے گا عذاب اسی کی طرف چلے گا تو عذاب یہ سب جو ہے غلط راستے پر چلیں گے ہاں جی جو سب دل حکم کرتے ہوئے وہ حرکت کرے گا لہذا اسی لیے جو ہے ہماری اس مبارک دوست اللہ کی پیاری نبی نیتوا میں سب سے پہلے دل کے لئے اللہ سے اہداد منگا یا اللہ میں تجھ سے تیرے رحمت کا رحمت کو وسیلہ قرار دے کر تیرے درگاہ سے سوال کرتا ہوں اللہ جو ہے تو میرے دل کو حدایت فرمائے طاہ دے بہ اس رحمت کے ذریعے سے میرے دل کو ہدایت کرے تو حذن گرمی دل کی پاکی اور ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگنا اس لیے بھی اہم ہے کہ دل کے مختلف مثبت و منفی احوال و صفات ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایک تو دل ہی مرکز سے تمام سوچوں کا آواز اچھا حکم آئے گا تو سارے اعضا اچھائی کی طرف جائے گا غلط حکم آئے گا سارے اعظم اس غلط راستے پر چلیں گے اس کے علاوہ جو ہے فرماتے ہیں دل کے جو ہے مختلف مطلب مثبت و منفی احوال وصفات اور کیفیات ہوتے ہیں تو قلب کے منفی احسام ہیں دل کے منفی احسام احوال و کیفیات اس کی جو ہے تفصیلات ہیں ان میں سے جو ہے قلب کے منفی احوال میں سے ایک کیا ہیں جس طرح قرآن پاک سے معلوم ہوتی ہیں کچھ قرآن پاک میں قرآن میں کچھ فرمائے کچھ دل جو ہے زنگ آلود ہوتے ہیں پہلا جو ہے زنگ آلود دل قلب زنگ آلود زنگ زدہ خیا سوں فش نے خیا سوفش جس پر زنگ پڑ گیا ہاں جی تو اس وجہ سے جس دل پہ زنگ پڑ گیا زنگ آلود ہو گیا تو پھر وہ دل ہدایت کے قابل نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ہوتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہدایت کریں تو پھر جو یہ یہ زنگ اتر جائے گا ہاں جی یہ اچھا کا خیا بھی میں نے اگر اللہ ہدایت نہ کریں اللہ دست نہ کریں تو ہمارے دل پر یہ زنگ جو ہے ہاں جی یہ روز بہ روز جو ہے بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا ایک بات ایسا گا کہ انسان ہدایت کے قابل ہی نہیں رہیں گے چنانچہ قرآن پاک میں جو ہے ویل امتفین میں جار بن جاتا ہوں مجھے اس میں کل بل ران اللہ قلوبی مَ کن سب ہاں جی کل بل ران اللہ قل بل سرحر متفین عید نمبر چودہ میں یاد جو ہے نمبر چودہ ہاں الحرمتِ کلّان اللہ قلوب مَََ کن مکا کے ہدایت نہ ہونے کی ہاں؟ ہدایت نہ ہونے کی اور کفار کی ہدایت نہ ہونے کے منافقین کے ہدایت نہ ہونے کے اللہ کے پیارے نوی اتنے معجزات آپ کی طرف سے دکھانے کے باوجود آپ کا وہ نورانی چہرہ دیکھنے کے باوجود آپ کے وہ فصیح و بلی قرآن اور احادیث سننے کے باوجود آپ کے اس عظیم خلوص ہاں ان کو سامنے ظاہر ہونے کے باوجود بھی ان کو ہدایت نہیں ہو رہے تھے کیوں نہیں ہو رہے تھے قرآن کا اللہ علیہ سے ایسا نہیں جس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں بلکہ کہاں ہے بلکہ بے تاخیر ان کے دلوں پر ران زنگ پڑ گئی ہے اللہ قلعہ ان کے دلوں پر کس وجہ سے ماں کان سے ان ان کاموں کی وجہ سے جن کا یہ ارتقاب ہاں جہاں ہوا چاہتا وہ ہوتا رہتا ہے ان کے بورے اعمال کی وجہ سے ہاں ان کے بورے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا جن کو خیاج حق ہی دل پر زانگ بڑھ گیا لہذا اب یہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں ہرگی سے ایسا نہیں بلکہ ان کے بدآمالیوں کی وجہ سے ماکانی رسبول کے معنی ہے ان کے دل زانگ آلود ہو گئے اور زنگ آلود ہونے کی وجہ سے اب ان کو ہدایت نہیں ہو رہی تو قلب کے جو ہے کل دس قسمیں میں نے نوٹ کیے قرآن سے اور لیکن اس کی اور بھی اقسام یہ قرآن حدیث میں نکالے اور بھی بہت سے اقسام میں گا لیکن میں نے طور پر صرف آپ کو یہ معلومات دینے کے لیے بھائی دل کے بہت سے اقسام ہیں اگر دل کو ہدایت نہ ہو جائے تو انسان ان منفی اس کا دل اگر ان منفی اقسام میں سے کسی ایک کا شکار ہو جائے یعنی کسی ایک منفی صفات میں سے ایک صفات سے متصف ہو جائے تو پھر ایسے انسانوں کا ہدایت ہونا بہت مشکل ہوتا ہے لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ ہمارے دل کو ان تمام منفی اثرات سے منفی احوال سے منفی کیفیتوں سے ہمارے دل کو پاک رکھے اور ہم کی منفی سوچوں سے خیالات سے تصورات سے ہمارے دل کو افکار سے ہمارے دل کو پاک رکھے یا میری دعا اللہ تعالیٰ سب کے دل کو پاک اور منور رکھے اور اس دعا کو اللہ علّامیہ سرحمۃ تہ دے کل قلبی اس مقدس دعا کو ہم سب کی حق میں اللہ قبول حرما عامین رب اللہ